السّلام ورحمۃ اللہ صحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محت وسلم تمام قرآن باقی طام سامعین شعبہ مسلم و سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب فکر احمد باب و طالیٰ نمبر تین آج آپ لوگ مارکام تک پہنچا رہا ہوں یہ بھی طلاحی کے مسائل سے مربوط ہے تو کل نے پڑھا تھا بھائی طلاق کے الفاظ دو طرح کے ایک سر الفاظ ہیں ایک کے کے الفاظ آج فلم سریح الفاظ جو ہے ان کی سرب میں جو ہے اور عرب ہو وہ طلاق دینے والے اور نیت بھی ہو تو وہ طلاق ہو جائے گا لیکن غیر سرحد الفاظ ہو کہ نئے کے الفاظ ہو تو طلاق کے نیت ہو تو طلاق ہو جائے گا طلاق کی نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہو جائے گا حد تحرمتیں آجمی لوگ لفظ طلاق بھی بولیں جیسے ہم لوگ جو غیر عالمی ان کا آجمی بولتے ہیں تو وہ بھی فرماتے ہیں سریح لبس ہونے کے باوجود بھی اس پہ طلاق کی نیت نہ ہو تو طلاق نہیں ہوگا آپ فرماتے کیونکہ آجمین لوگ جو ہے توا کو تا پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے صحیح مخص ادا نہ ہونے سے وجہ سے طلاق جو ہے طلاق ہے اس کو طلاق بولتے ہیں توا کو جو ہے تواضع ہے تو کو ہم لوگ جو ہے تا پڑھ لیتے ہیں دونوں والا تو اس وجہ سے فرماتے ہیں طلاق نہیں ہو جائے گا جب تک نیت نہ ہو اگر نیت ہو تو لفظ طلاق کے ذریعے سے بھی ہو جائے گا یہ فرما رہے ہیں متع فضوج پر شوہر انقال اگر کہے ہے وہی وہ طلاق کے الفاظ جو کنائے کے الفاظ بولنے کے بعد جو سریح نہیں ہے وہ اس نے بولا اور پھر اس نے کہا فضوج انقال آگر کا ہے ماں میں نے ارادہ نہیں کیا ہے بحاض لے بارا اس الف... ان الفاظ ان سے اس عبادت سے مسئل جو کنائی کے الفاظ تھا اس کو وہ بولا اور اس کے بعد وہ کہا میں نے ارادہ نہیں کیا ان الفاظ سے طلاق میں نے اس سے تولا ارادہ نہیں کیا وہ اس سے غصے میں ہو کر بولا ہوں ہاں جی ڈاننے کے لیے بولا ہوں یا جو ہے ورنہ میرا نیت طلاق نہیں تھا بولیں تو فلا تا بھی نو. تو پھر یہ تو میاں جدا نہیں ہوگا اس کو طلاق نہیں ہوگا شریتوں پر آخرما جائے وہ طلاق الاخرت سے گونگے کا طلاق کیا یا قاؤ واقعہ کا بال اشارت ہے اشارت سے گنگا جدائی پن دلات کرنے والے الفاظ جب الفاظ نہیں ہوا کبھی ہاتھوں سے اشارہ کر لیتے ہیں یا مجھ کچھ بول دیتے ہیں جو سمجھنے والے اس اشارہ کو سمجھ جاتا ہو تو پھر جو اس کے اشارے سے طلاق ہو جاتے ہیں تو وہ طلاق گنگے گونگے کے طلاق یا قاؤ واقع ہوتی ہیں بال اشارتیں اس کے اشارے سے جو طلاق پر دلاش کرنے والے اشارے سے اور وہ طلاق دے دیں تو ہو جائے گا آخرمتیں ولا یا کہ طلاق واقع نہیں ہوگا بغیر نیت نیت کے بغیر طلاق واقعی اور فی العم عجمی زبان میں عجم والوں کے لیے سریحن کا انفواہ طلاق کے الفاظ جو ہے سریح کا انصاف جو طلاق کے الفاظ سریح ہو جین لفظ طلاق بولے اور کنایتن یا کنائے کے الفاظ بولے جیسے پہلے کہا تھا تم آزاد ہو ہاں جی تمہارے رسے تمہارے گردن پر اسم کے الفاظ بولا فرماتے ہیں اجمی لوگ جو ہے سر الفاظ بھی بولیں یا کہ کے الفاظ بولیں اور اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو طلاق نہیں ہوگا کیوں لیکن عوام عجم کیونکہ اجم جو غیر عرب ہیں ان کے عوام لایہ تزون وہ صحیح طریقے سے تلفظ نہیں کر سکتے بے طلاق چونکہ جو جدائی پر درد کرنے تو طلاق کے ساتھ طلاق ہے تو آپ فرماتے تلفظ نہیں کہیں بط طلاق لفظ طلاق کو بطوا طوا کے ساتھ جو طلاق کے شروع میں توا ہے نا تو والا والے تو تو طلاق نہیں بولتے ہیں بل یا نے بل کیا جمی لوگ کہتے ہیں طلاق آ کے ساتھ بولتے ہیں عام اور طے کے ساتھ بولتے ہیں طلاق تو طلاق بولیں بتاطا کے ساتھ بولتے ہیں دونوں طوالا تو فرماتے ہیں لہٰذا جب وہ طلاق بولیں گے تو متعلم یہ ینوی جب وہ نیت نہیں کریں گے طلاق کا جدائی کا علم کا تو طلاق واقع نہیں ہوگا جدائی نہیں ہوگا ہندون کے درمیان کیوں لیکن لحن لفظ طلاق کیونکہ اس نے جو منہ پر جو بولا ہے وہ تو طلاق بولا ہے دونوں والا تو لفظ طلاق سے لازم نہیں آتے طلاع عظمت طلاق طلاق لازم نہیں آتا ہے تواق کے ساتھ جو جدائی پہ طلاق کرتی ہے طلاق سے طلاق لازم نہیں آتا ہے تولاق کو طاق کے ساتھ ہی بولنا پڑتا ہے لیکن فرماتے ہیں ہم چونکہ اسے طلاق و اپنے عرف میں طلاق طلاقے کے ساتھ بھی بولے ہیں تو وہ جدائے پر طلاق کر لیتے ہیں ہاں ہمارے اردو زبان میں بلتے زبان میں تو لہذا شہر شا فرماتے ہیں یہاں پر جو اس کی نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ لفظ طلاق سے لال عظم و طلاق جدائے پر تو لازم نہیں آتے ہیں یکن یقن لہنتاً جب تک اس کا نیت نہ ہو طلاقہ جلائی کا اب انکانہ انکان لہو نیت لیکن اگر شخص اعظمی ہے اور طلاق کا نیت ہے نیت الطلاق طلاق کے نیت ہے وہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اپن بزنس گزارنے کے لیے تیار نہیں مرد جو طلاق دینا چاہتے ہیں تو پر اگر اس کی نیت ہو نیت و طلاق ہو حوی لفظ سقیم تو اس کا وہی سقیم یعنی غلط لفظ یعنی لکیم تو معنی مریض ہے بیمار لفظ مراد یعنی جو ہے غلط ادائیگی ہاں جی تو اس کی یعنی غلط ادا لفظ نیت تلفظ تو اس کی غلط ادائیگی صحیح طرح تلفظ نہ ہونے کے باوجود بھی واقع طلاق واقع ہو جائے گا چونکہ لیان علامات کیونکہ آماد کے کی دار مدار بھی نیت نیت پر ہے تو جس طرح کہنا ہے لفظ طلاق تو نہیں بولا اس نے تو آزاد ہے بول دیا تم مجھ سے جدا بول دیا میں تم سے بری ہوں بول دیا اور ان الفاظ سے اگر اس نے جدا ارادہ کر لے طلاق ارادہ کر لے طلاق ہو جاتی ہے لہذا لفظ طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہیں اگر طلاق کا ارادہ ہو اور ساتھ ہی دونوں طرف شرائط بھی جو پہلے بیان سے ہو چکا ہیں ازوجہ میں بھی شرائط طلاق کا پا پایا جائے مرد میں بھی شرائط پائے جائے تو پھر اور طلاق کی نیت بھی ہو تو طلاق ہو جائے اور باقی سیاسی فرماتے ہیں طلاق کی قسمیں طلاق کی دو قسمیں طلاق ہو باعین و رچین طلا کے ایک قسم کو بائن بولتے ہیں ایک اور رچائی بولتے ہیں بائن کے معنی جدائی کے معنی میں وہ طلا جس سے میاں بیوی اب جدا ہو جاتی ہیں اور وہ طلا جس میں جو ہے مرد ادے کے دوران وہ بیوی کو رجوع نہیں کر سکتے یعنی اس نے صرف میں نے رجوع کیا بولنے پہ اگر چلو بولنے پہ جو ہے ہاں جی وہ خاتون اس مرت کے بیوی بیوی نہیں بنتی اس کے بعد سے حق رجوع ختم ہو جاتے ہیں مگر ایک ہی خاتون خود چاہیں تو ادے کے اندر یا کے بعد دوبارہ نکاح پڑھ کے اس مرد کے میں آ سکتے ہیں اگر تین طلاق نہ پڑی گئی ہو یعنی یہ اس کا تیسرا طلاق نہ ہو اگر تیسرا طلاق ہو تو پھر وہ بھی ختم جب تک حاللہ واقعہ نہ ہو جائے ہاں جی لہٰذا بائن کہ کی ہے وہ طلاق ہے جس میں ادے کے دوران مرد رجوع نہیں کر سکتا جب تک خاتون خود راضی نہ ہو اور رچی وہ ہے جس میں جو ہے رچی کا رجا رجو رجوع پلٹنے کے معنی میں ہاں جی رجوع پلٹنے کے معنی میں تو طلاق کا رچی سے مرد وہ طلاق ہے کہ ادے کے دوران مرد نے اپنے روجا سے کہے کہ بھائی جو ہے میں نے طلاق کو جو ہے میں نے طلاق سے رجوع کر دیا تو اب وہ طلاق ختم ہو جاتی ہیں اور یہ خاتون اب اس مرد کے پھر کی پھر بیوی کے حیثیت سے رہے گا یا اس نے بولے رجوع کیا کہ نہیں بولا چونکہ طلاق کے ریضی کے دوران جو ہے میام بیوی میں بیوی کے تعلقات جائز ان کے لیے لیکن تعلقات کا قائم کرنا ہی رجوع ثابت ہوتی ہے پھر وہ طلاق کے عزت ختم ہو ہا جاتے ہاں جی جا پھر اس کے بعد تمام شاید اس کے اوپر آ جاتی ہے لہٰذا فرماتی طلاق رضی میں جو ہے بیوی ایک دوسرے سے ارس بھی ملتی ہے اگر فوت ہو جائیں کوئی بھت ہو جائیں بارش ہو جاتے ہیں اور زوجہ سے شہد بولتے ہیں شوہر کے گھر میں رہو بولتے ہیں آگے پیچھے نہیں جاؤ بولتے ہیں طلاق میں کیونکہ مرد اور حتیٰ جو ہیں اگر کہیں جا بھی لیں تو کم سے کم رات کو ضرور واپس آ جائیں اپنے شوہر کے گھر میں چونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے یہ مرد والا جو ہے کتنا بار بار ان کے آپس میں نکاح ہو طلاق ہو نکاح ہاں جی تو آپس میں جدائی ہونا اللہ کو پسند نہیں اور یہ کو وہاں یہ پتہ ہے حد طلاق کے بارے میں پیارے نبی سسلم کی حادثی سے مبارک ہے اللہ تعالیٰ کو مفغوز ترین جائز عمل طلاق ہے یعنی جب زندگی نہیں بن پاتے ہیں دونوں کے لئے عذاب بن جاتے ہیں تو اس وقت طلاق شرائن جائز رکھا ہے ورنہ جو طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے بہانے رکھا ہے رجوع کا ہاں طلاق کو کے لیے شرائط رکھا ہے ہاں نکاح کے لیے اتنے شرائط نہیں رکھا ہے طلاق کے شرائط رکھا تاکہ جدائی میں تھوڑا سا مشکلات اور رکاوٹ ہوں تو بائن سم مختص ہے کہ بائن میں جو ہے مرد کے رجوع کا حق ختم ہے عیدے کے دوران اور رج رجوع و میں رجوع کا حق ہے مرد جو ہے طلاق کینسل کر کے رجوع کر سکتے ہیں البتہ ادا ختم ہونے کے بعد پھر تو خاتون کی رضامندی شرط ہے لیکن عیدے کے دوران طلاق رضی میں خاتون کی رضامندی شرط نہیں ہے مرد نے رجوع کر دیا وہ پھر سابقہ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اس کے روجے کیسے زندگی گزاریں گے حل بائن پر طلاق بائن کون سے طلاق شاست خوش شاید فرماتے ہیں ماؤ و طلاق لا یا صحیح ہو صحیح نہیں ہے ماؤ اس طلاق کے ساتھ رچ آ تو مرد کے لیے رجوع کرنا ہے طلاق بائن کی صحیح میں صحیح نہیں تو, تو رجوع نہیں کر سکتے تو یہ کون کون سے طلاق ہے فرماتے وا و طلاق کو غیر علم طلاق بائن کی قسموں میں سے ایک یہ طلاق ہے ایک مرد نے کسی خاتون سے نکاح تو پڑھ لیا لیکن روستی نہیں ہوئے ان کے آپ آدمی کسی کے ان نہیں ہوا تو اس خاتون کا اگر وہ دے دیں جس سے قسم کے رابطہ نے صرف نکاح پر طلاق دے دیا تو یہ طلاق طلاق بائن ہے اس طلاق میں مرد کے لیے رجوع کا حق نہیں ہے ہاں جی مرد اڈے کے دوران رجوع نہیں کر سکتے ہاں مگر دونوں کی رضامندی سے دوبارہ عقد پر زندگی گزار سکتے ہیں اگر یہ تیسرا نکاح نہ تیرا تیسرا طلاق نہ ہو تو تو پلاق بہن کی پہلی صرف واحد طلاق کو اس خاتون کو طلاق دے دیں جو غیر علمت کھول جس سے اس مت کے ساتھ نکاح صرف ہوئے اور اس کے ساتھ کس قسم کی رابطہ نہیں ہوئے ہاں جی کا عمل واقع نہیں ہوئے ایک تو یہ دوسرا ولی ست السی وہ خاتون جو, جو ماہانہ تخلیق سے مایس ہو چکے ولادت کا سسٹم ختم ہو چکے ولی سے وہ خاتون جو ماعث ہوئی ہے والم تیز اور عمر زیادہ آنے کی وجہ سے اب تکلیف کا سلسلہ ختم ہو چکا اور اس سے مایوس ہو چکے ہیں اس کو یہ سہ بولتے ہیں تو اس کے تو اس کو بھی اگر طالب دے دیں تو یہ طالاب بھی طلاق میں باین شمار ہوتی ہے مرت ادے کو دوران ہاں جی اور خاتون کی اجازت کے بغیر رضامندی کے بغیر رجوع نہیں کر سکتے ول دوسرا جو ہے وہ خاتون جس کو طلاق کھولا دیا ہے خاتون نے اپنی مال یا کوئی مال پھینکا ہے اور طلاق لے لیا تو اس میں مرد پھر رجوع نہیں کر سکتے دوسرا ول مبارات طلاق مبارات جو ہیں طلاق کے خولا میں نہ ناپسندگی خاتون کی طرف ہوتی ہے مرد ابھی بھی اسنے کے لیے تیار ہے لیکن خاتون راضی نہیں لاز وہ مال پھینکے طلاق لے لیتے ہیں مبارات جو ہے بارات سے ایک دوسرے سے بارات چاہا ایک دوسرے سے دوری چاہ اس طالاب میں طلاق مبارات میں دونوں طرف سے ناپسندگی ہے لیکن اس میں بھی مرد جو ہے خاتون سے مہر وغیرہ یا کوئی مال لے سکتے ہیں مال لے کر تلا دے سکتے ہیں جب مال لے کر طلاق دے دیا تو پھر یہ ہم مرد طالا کے مبارات میں بھی رجوع کرنا رجوع نہیں کر سکتے ہیں. جب تک خاتون خود نہ چاہے مرد اہدے کے دوران یا ادے کے بعد بھی احدے کے دوران بھی وہ رجوع نہیں کر سکتے بعد تو ویسے بھی کسی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خاتون خود راضی ہو جائے تو آج سرن نکاح پڑیں گے عید کے دوران رجوع کریں تو بھی بعد میں رجوع کریں تو بھی آج سرن و کے بائن میں نکاح پانا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ہے المطع قاتل تر وہ اس خاتون کے طلاق طلاق کے بائن ہیں جس کو صلاحً جس کو تین دفعہ طلاق دے چکی ہے پھر حرائر آزاد عورتوں میں اور کسی خاتون نے وہ آزاد ہے اس کو تین دفعہ طلاق اس کے شعر نے دیا ہو یعنی الگ الگ مجلسوں میں ایک دفعہ میں دس دفعہ سو دفعہ میں پڑے وہ ایک طلاق شمار ہو جاتی ہیں الگ الگ موقعوں پر تین دفعہ تلا ایک دفعہ تلا دے دیا پھر جو کہ اس کے بعد پھر طلاق دے دیا پھر رجوع کے اعداد کے دوران یا بعد میں دوبارہ نکاح سے لایا تو پھر تیسری طلاق دینے کے بعد پھر مرد رجوع نہیں کر سکتے پھر وہ طلاق بائن بن جاتے ہیں رجوع نہیں کر سکتے فرماتے ہیں ولم تعلقاتی وہ خاتون جس کو تین دفع طلاق دے چکا پھر حرائے آزاد عورتوں میں اور اس نے تین اور دو دفع طلاق دیا پھر ایمائے لونڈی میں و مال بائن آبا مت طلاب بائن ہونے کے سرب میں یہ جو ہو جائز سے مرد کے لائن یا نک خاتون کے ساتھ نکاح پڑھیں نکاح مجددن آسرینو دوبارہ نا یہ سرے سے نکاح پڑھیں مہار وغیرہ سب کچھ نیا رکھ کے پھر عیدت ادے کے دوران بھی دوبارہ نکاح پڑھ سکتے ہیں دونوں کی نظر سے بعد انقضال ادا ادا پورا ہونے کے بعد بھی آسرین و نکاح پڑھ کے زندگی گزار سکتے طلا کے بانین میں البتہ طالا کے میں المتعہ وہ خاتون جس کو طلاق دیا ہے صلاً تین دفعہ تین دفعہ اگر اس کو دیا ہے تو پھر فائن نہ آئے تو یہ خاتون تاہ رمال اس مرد پر حرام ہے ح تنگ کیا یہاں تک کہ خاتون نکاح کریں ظن آخر غیر اور سابقہ شہر کے علاوہ کسی اور مرد سے شادی کریں اور اس سے نکاح پڑیں نکاح پڑھنے کے ساتھ ساتھ ویا کا دخو اور اس سے جو ہے مکمل نکاح طام بھی ہو جائیں رابطہ بھی ہو جائیں. تو اس میں اب نکاح اس کے بعد پھر فین تعلق اگر وہ دوسرا شوہر تلا دے دیں اس خاتون کو آسانی یہ دوسرا میاں تلا دے دیں اور یہ بھارک وہاں یا جدائی ہو جائے ان کے ساتھ بے آئی وا جنتباہ کسی بھی وجہ سے جدائی اتفاق ہو جائے یعنی جدائی ہو جائے تو پھر جدائی ہو گیا یا فوت ہو گیا یا تلا دے دیا تلا لے لیا وہ اور اس خاتون وہ اور خاتون نے ادا بھی پورا کر لے اس دوسرے شوہر سے و ان قداطل اور ادے کی مدت بھی ختم ہو گئی تو اس شرح میں تین مہینہ تھا وہ ختم ہو گئی تو جو عجیو حضل پھر جائز ہے پہلے شوہر کے لیے انجین کے خاتون سے دوبارہ نکاح کریں ہاں جی تو پھر کہہ سکتے ہیں تین دفعہ تلا ہو گیا پھر جو ہاں جی پھر ایک اور مرد سے شادی ہوا اس کے ساتھ زندگی گزارا ہاں جی نکاح تاہم پھر وہ تلا دے دیں یا تلا لے لیں یا ہو گیا تو پھر اس سے اردا پورا کرنے کے بعد پہلے شعر سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں وغیرہ تل کا تجربہ بس یہ جو چار پانچ تھرتے ہیں طلاق کے بائن کے یہ سب طلاق بائن ہیں تو ان کے علاوہ باقی جو طلاق غیر کا تل کا کے علاوہ باقی جو طلاق کی صورتیں وہ راچی وہ طلاق راجی ہیں تو طلاق راچی میں جو اردے کے دوران مدد رجوع کر سکتے ہیں ہاں جی ادا کے دور میں رجوع کرنے سے میں جو خاتون کی اجازت کی ضرورت نہیں اس نے رجوع کیا اس نے برمین تعمیر تعالیٰ سے رجوع کیا بول دیا ہاں جی تو پھر طلاق حیثیت ختم ہو جاتی لیکن جو ہے اگر ادا ختم ہونے کے بعد رجوع کریں تو اثر و نکاح پر ہے اور پھر خاتون کی رضامندی شرط ہے خاتون راضی ہو جائیں تو عصری اور نکاح پر زندگی گزاریں نہیں تو نہیں تو یہ آج کے درس یہیں پر ان شاء اللہ بڑھیں